الحمد على اشرف اجمعین آج عقیدہ کے درس ہوگا اور آج کے درس میں انشاءاللہ ایک اہم موضوع کے متعلق بات ہوگی اور یہ موضوع اس کا عنوان اس کا ٹاپک یہ ہے فواصحاب اور حقوق صحابہ صحابہ رضوان اللہ علیہم علیہم کے متعلق آج درس ہوگا صحاب کرام کی فضیلت کیا ہے ان کے حقوق کیا ہے اور یہ اس کو عقیدے میں کیوں شمار کرتے ہیں آج عقیدے کے درس ہے تو صحاب کرام کو عقیدے میں کیوں ان کو بھی دخل دیا جاتا ہے ان کو داخل کرتے ہیں اور اسی کے متعلق انشاءاللہ اہم مسائل ذکر کریں گے صحابہ کے معنی کون ہے صحابہ کون ہوتا ہے صحبت کیسے ثابت ہوتی ہے صحابہ کے بارے میں کچھ معلومات دی جائے گی صحابہ کے فضائل کے صحابہ کو اللہ علیم کو گالی دینے والے شخص کا حکم کیا ہے اسلام میں اور صحاب کرام کے رتبت کیا ہے یعنی ان کو درجات کیا ہے اور آخری میں ذکر کریں گے یہ صحاب کرام کے حقوق کیا ہے ہم لوگوں پر یہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم یہ کون تھے اور صحابہ کے معنی کیا ہے صحابہ یہ عربی لفظ ہے اور صاحب سے یہ ہے اور صاحب اس کو کہتے ہیں جو انسان کے دوست اور ساتھی ہوتا ہے اور جو آپ کے ساتھ جو اٹھتا ہے بیٹھتا ہے آتا ہے جاتا ہے اس کو صاحب کہتے ہیں جو چیز جس چیز کے ملازم ہوتا ہے اس کو صاحب کہتے ہیں قرآن میں صاحب کے لفظ بہت استعمال کیا گیا اصحاب الجنہ کے جنت کے اصحاب یعنی جنت والے اصحاب النار جہنم والے تو اس طرح انسان کا صاحب وہ ہے جو اس کے ساتھ چلتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے اور یہاں سے مراد وہ ہے ہر وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور بےحص کے بعد یعنی اللہ کے رسول کی نبوت کے بعد اور وہ شخص جب ملاقات کی تو وہ اسلام کے حالت پہ تھے اور اس کی موت بھی ایمان کے حالت پہ ہوئی صحابی کی تعریف میں تین اہم باتیں ہیں اگر یہ تینوں باتیں کسی کے اندر ہے تو وہ صحابی بن گئے اور اس میں سے اگر کوئی پیچھے رہ گئے اور نہیں ہے اس صحابی میں یہ شرط نہیں ہے تو اس کو صحابی نہیں کہہ سکتے ہیں پہلی بات یہ کہا گیا کہ وہ شخص جو اللہ کے رسول سے ملاقات کی وہ کے بعد نبوت کے بعد اگر کوئی نبوت سے پہلے ملاقات کرتا ہے یا ملتا نہیں تو وہ صحابی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول سے ملاقات کی تو مسلمان تھے اسلام کے حالت میں اسی لیے اگر کوئی شخص اللہ کے رسول سے ملاقات کی لیکن اسلام نہیں لائے بعد میں اپنے مسلمان ہوا تو اس کو صحابی نہیں کہیں گے اور تیسری یہ ہے کہ اس کی موت اسلام اور ایمان کے حالت پہ ہوئی ہے اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتا ہے مسلمان ہوتا ہے لیکن اللہ کے رسول کے بعد مرتد ہو جاتا ہے جیسا کہ آرمب میں بہت سے لوگ تھے تو اس کو صحابی نہیں کہیں گے تو یہ تین اہم بات ہیں آئیے اس میں صحابہ کرام سب شامل ہیں چاہے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند منٹ کے لیے ملاقات کی چاہے ایک دو دن اللہ کے رسول کے ساتھ ہے چاہے پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے اس کو صحابی کہیں گے کچھ صحابہ کرام اس طرح جو اللہ کے رسول سے ایک ہی بار ملاقات کی اور چند گھنٹے کے لیے چند وقت کے لیے اس کو بھی صحابی کہیں گے اور اسی طرح جو اللہ کے رسول سن سے ملاقات کی ہے پوری زندگی جیسا کہ ابو بکر عمر اور حضرت ابو بکر اور عمر ازمان علی یہ لوگ مکمل اللہ کے رسول کے ساتھ تھے تو ان کو بھی صحابی کہیں گے اور اسی طرح چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو وہ صحابی ہے چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو تو وہ صحابی ہے چاہے وہ بڑے عمر کے ہو یا وہ کم عمر کے ہو لیکن کم عمر کے لیے شرط یہ ہے کہ تمیز ہونا چاہیے ممض ہونا چاہیے اگر کوئی چھوٹا بچہ اللہ کے رسول کی گودی میں کو لایا گیا تو اس کو صحابی نہیں کہیں گے کیونکہ ہوش حواس نہیں تھا لیکن اگر یہی بچہ سات یا آٹھ سال کے ہو گئے اور اس کو پتا ہے کہ یہ کون ہے سامنے احساس ہے تو اس کو صحابی کہیں گے جیسا کہ حضرت حسن حسین یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بہت ہی چھوٹے تھے اور بہت سے صحاب احترام تھے اس طرح ان لوگوں کو بھی صحابی کہیں گے لیکن سزار الصحابہ ان لوگوں کو کہیں گے یاد وہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ یہ ان کو کیوں عقیدے میں ان لوگوں کو ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ بہت سے ایسے مسلمانوں میں جماعت آ چکی ہے جو وہ لوگ صحابہ کرام کے فضیلت کو انکار کرتے ہیں اور بلکہ صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں تو اور وہ قرآن کی آیات اور حدیث جس میں فضیلتیں ہیں ثابت ہیں اس کو انکار کرتے ہیں تو یہ انکار کرنا اور یہ جو لوگ کو جو ایسے لوگ کو جو دین کو نقل کی ہیں اور اللہ ہم لوگ تک پہنچائے ہیں ان لوگ عقیدے میں ایک الگ کا بڑا جز ہے جس طرح ہم لوگ قرآن مجید سیکھتے ہیں اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہم لوگ تک ملتی ہیں یعنی اللہ کے احکامات اسی طرح صاحب کرام ہی یہ قرآن نقل کی ہیں صحاب کرام نے اللہ کے رسول کی سنت نقل کی اگر ہم لوگ سارے صحابہ کرام کو گالی دیں گے یا ان لوگ کو مرتد کہہ دیں گے تو نہ ہمارا قرآن صحیح رہے گا نہ ہمارے حدیث صحیح رہے گا کیونکہ حتیٰ کی قرآن مجید جو ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے نقل کی اگر ہم لوگ سارے صحابہ کرام کو گالی دیں گے یا تو مت لگائیں گے تو پھر قرآن بھی میں بھی لوگ شک کریں گے جیسا کہ کچھ لوگ افسوس کی بات کرتے ہیں تو اس لیے عقیدے میں ان کو ذکر کیا جاتا اور ضروری ہے اور ان لوگ کے لیے خاص کئی مسئلہ اس میں ذکر کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ آج کے درس میں ان کے متعلق اکثر مسائل ذکر کریں گے اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے کہ صحابہ کرام کے کی صحبت کیسے ثابت کرتے ہیں یعنی علما جو تاریخ میں بہت سے صحاب کرام کی تعداد بہت ذکر کیا گیا کبھی کبھی ہم لوگ ایسے صحاب کرام سنتے ہیں جو انسان کہتا میں پہلی بار سن رہا ہوں نہیں صحابی کہ نہیں آپ کیسے ذکر کرے یا کتاب والے غلطی ہو نہیں علماء صحاب کو صحابی اس بولے صحبت ثابت کرنے کے لیے کئی طریقہ کی ایک طریقہ یہ تو یہ تواتر ہوا ہے متواتر ہے متواتر یہ ہے کہ عدد جرکثیر یعنی صحاب کرام میں اتنا لوگ جمع کرتے ہوتے ہیں اور اتنا لوگ یعنی نقل کرتے ہیں کہ فلا آدمی صحابی اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ وہ صحابی ہے جیسا کہ ابو بکر اور عمر ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی فلاح زبیر یہ اقلان اور انسان تقریبا ہمیشہ تسلیم کرتا کہ صحابی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لوگ صحاب کرام تھے تو اس کو متواتر کہتے ہیں اور متواتر سے کم درجہ جو شہرت ہوتی ہے بہت سے صحاب کرام ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کیونکہ مشہور ہو گئے اور معروف ہو گئے اکثر لوگ جب ان کے نام سنتے ہیں تو فوراً اللہ کے رسول کو یاد کر لیتے ہیں جیسا کہ مشہور سعد صادب المعاد ہے خالد بن ولید ہے اسی طرح بہت سے صحابہ کرام ایسے موجود ہیں حضرت خدیجہ حضرت عائشہ ایسے لوگ نام یعنی اس میں کوئی شک نہیں کرتا کہ وہ کیا ہے وہ صحابی ہے اسی طرح ایک طریقہ اور یہ ہے کہ ایک صحابی گواہی دیتا کہ فلاں صحابی ہوتا ہے یعنی کچھ صحابی اس طرح کے ہم لوگ کے یہاں مشہور نہیں اور بہت سارے حدیث سے روایت نہیں کی اور اللہ کے رسول سے کم ملاقات کی لیکن صحابی تو کیسے ثابت کریں گے بہت سی اس طرح ثابت ہوتا کہ صحاب کرام ایک دوسرے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھے اور فلا شخص بھی میرے ساتھ آئے یا فلا شخص اللہ کے رسول کے ساتھ تھے تو اس طرح صحاب کرام ایک دوسرے گواہی دیں گے تو اس طریقے سے کئی صحابہ کرام کے ثبوت ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری روایتیں جیسا کہ سما مثال اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے تو صحابی بنے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ صحابی خود اپنے بارے میں کہیں کہ میں اللہ کے رسول سے ملاقات کیا ہوں جیسا کہ کچھ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی گواہی نہیں دیتا کہ صحابی کا لیکن خود ذکر کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات جا کے کی اللہ کے رسول سے ہم سے یہ بات کی ہمیں نے یہ نصیحت دی تو یہ بہت سے صحاب کام اس طرح ہے تو اس کے لیے دو شرط ہے کہ وہ عادل ہو یعنی فاسق منافق نہ ہو اور عدالت اس کے اندر ہو اور دوسری یہ ہے کہ وہ ثابت ہو جائے کہ اس زمانے میں وہ تھا جیسا کہ محمود ابن ربیع ایک چھوٹے صحابی تھے وہ خود ذکر کرتے ہیں کہ میں اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لایا گیا اور میں بہت ہی چھوٹا تھا مجھے اتنا یاد ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلی کر کے یا پانی میں اللہ کے رسول نے منہ مبارک سے یہ پانی میرے چہرے میں اللہ کے رسول نے ڈال دی اور یہ برکت کے طور پر اللہ کے رسول کی ساری چیزیں مبارک کی جیسا کہ کی ذکر کیا گیا ہے تو وہ اتنا یاد کرتا ہے اور ثابت ہوا کہ ہاں وہ اسی وقت میں موجود تھے جیسا کہ نصب اور حسب والے دیکھتے ہیں تو اس لیے وہ صحبت اس کی ثابت ہوتی ہے تو اس لیے صحبت ثابت کرنا ضروری ہے ورنہ ہم لوگ جیسا کہ بہت سے لوگ بہت سے لوگ کے بارے میں کہتے وہ تو صحابی تھے اندازے سے ان کو صحابی نہیں کہیں گے بہت سے اس طرح لوگ ہیں جو صحابی نہیں تو کیوں صحابی ہم لوگ صحبت ثابت کرتے ہیں کیونکہ صحبت کے اثر اور صاحب صحابی لوگوں کے کرام صحاب کرام کے جو حقوق ہے وہ دوسروں سے الگ ہے صحاب کرام کے جو حقوق ہے وہ دوسروں سے بالکل الگ ہے اسی لیے جو صحاب کرام کو مانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایسے لوگ کے بھی حقوق ثابت کرے اور اگر ان کو گالی دیتا ہے تو اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ عقیدہ انسان کرتا کہ فلا ہاں بھی نہیں تھے اور جانتا نہیں تھا اور گالی دیا تو اس کو کافی نہیں کہہ سکتے تو فرق مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیے صحبت ثابت کرنے کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے اسی لیے علماء آپ دیکھو گے کتاب صحابے کے متعلق بہت سی کتابیں لکھی گئی اور بہت سے لوگ نام, نام درج کیا گیا لیکن بعد میں لکھا جاتا کہ یہ غلط ہے یہ صحبت اس کے ثابت نہیں ہوئی یہ جو لکھا ہے اس کا وہم ہوا یہ اور کوئی تھا تو اس طرح علماء نے ذکر کیے تحریک کے لیے اور بیان کے لیے اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد کتنا تھا صحابہ کرام کی تعداد کے بارے میں اختلاف بہت ہی ہوا لوگ کچھ لوگ کم کہتے کچھ لوگ زیادہ کہتے ہیں امام شافعی فی اللہ علیہ کہتے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے رسول کے ارتقال کے وقت وہ ساٹھ ہزار تھے تیس ہزار مدینے میں رہتے تھے اور تیس ہزار مدینے سے باہر باقی جگہوں میں لیکن کچھ علماء یہ ثابت کرتے نہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غزل تبوک میں گئے وہ تو تیس ہزار تھے اور جو حج میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھے ستر ہزار اور کچھ علما کہتے نہیں صحاب کرام کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ ہے تو یہ زیادہ قریب ہے کہ ایک لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے اس میں چھوٹے لوگ تھے بڑے لوگ تھے مرد لوگ تھے عورتیں تھیں یہ سارے صحاب کرام کے تقریبا تعداد لیکن یہ چیز فکس کرنا اور اس طرح بتانا یہ کوئی کہیں سے دلیل نہیں ہے لیکن یہ تسلی کے لیے یہ ذکر کیا جاتا اور زیادہ ہونا یا کم ہونا ہر لوگ سے کوئی اتنا دخل نہیں ہے کیونکہ دین تو موجود ہے چاہے وہ زیادہ صحاب کرام رہے یا کم صحاب کرام کی صحبت ثابت کرنی چاہیے اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے کہ صحاب کرام کے کچھ مسائل اور معلومات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اسلام لانے والا کون ہے اللہ کے رسول سب سے پہلے جو صحابی بنا کون ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ وسلم پر ایمان لانے والا شخص جو تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی اللہ کے رسول پہلی رات پہ جب آئے ورن و تصدیق کی کہ آپ یہ ہیں وہ ہے اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جو صحابی شروع میں بنے مردوں میں کہتے ابو بکر ہیں چھوٹے بچوں میں حضرت علی ہے اور موالی میں یعنی جو آزاد کردہ غلام ہے حضرت زید بن ہارسا ہیں غلاموں میں حضرت بلال ہے اور اسی طرح اس کے بعد صحاب کرام بڑھنے لگے حضرت عثمان حضرت سعد بن اقاص حضرت عبد بن عوف یہ پہلے ہفتے میں اسلام لائے تو یہ سب سے پہلے صحابی اور کچھ علما ورقم نوفل اس کو بھی صحابی کہتے ہیں اور اگر دیکھا جائے سیم کی باتوں سے تو یہی لگتا کہ یہ صحابی بھی تھے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسلام لائے اس کے بعد لیکن وہ اس کی باتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ صحابی تھے اسی لیے وہ یہ اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ کاش میں جوان ہوتا اس وقت جب مکے والے آپ کو مدینے آپ کو مکے سے نکالیں گے یعنی ہم آپ پر اسلام لائیں گے اور آپ کے ساتھ دیں گے اور اس کے بعد فورا ان کے انتقال ہوا تو یہ دلیل سے علماء جو صحابہ کے کو ذکر کرتے ہیں ان کا نام بھی لیتے ہیں اسی لیے صحیح یہ ہے کہ ان وہ صحابی ہے اور اس اعتبار سے اگر صحابی ہے تو سب سے پہلے صحابی جو انتقال اس کا ہوا اگر و بن نوفل کو صحابی کہیں گے تو وہ ورق بن نوفل تھے سب سے پہلے صحابی جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہے وہ جس کی موت ہوئی حضرت اور امن و اگر اس کی صحبت ثابت کریں گے اور سب سے آخری صحابی جو مرے وہ کون تھے حضرت اس کا نام ہے ابو طفیل ابو توفیل امر کیا نام ہے ابو توفیل امر نواسل الکن یہ اللہ کے رسول پر جب اسلام لائے آخری ایام میں ان کے عمر ان کو لائے گئے کیونکہ چھوٹے بچے تھے آٹھ سال کے تھے اور ان کے اتقال ہوا ایک سو دو ہجری میں ایک سو دو ہجری میں انتقال ہوا اور اللہ کے رسول علیہ وسلم کے معجزہ اور یہ نبوت یہاں ثابت ہوئی اللہ کے رسول سر کچھ الفاظ کچھ حدیثوں میں اس معنی پہ یہ حدیث ذکر کی ہے کہ اس سو سال ختم ہونے کے ساتھ ہی اس وقت جو موجود ہے کوئی نہیں رہے گا اللہ کے رسول حدیث میں آتا ہے جس کہ عربی میں کہ الفاظ ہے لیکن یہ اس کا معنی ہے کہ اس وقت جو موجود ہے تم میں سے صحابہ کرام میں سے یہ سو کے اتحاد میں کوئی موجود نہیں رہے گا اور یہی یہ ہوا کہ سو ہجری میں ایک سو دو ہجری میں حضرت ابو الطفیل ام اب واصل الکنانی کے انتقال ہوا اور صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے لیکن سب لوگ قریب نہیں تھے سرو میں اللہ کے رسول مکے میں تھے اور اکثر صحابہ کرام مکے میں رہتے تھے اور کچھ لوگ جب حج کے لیے آتے تھے تو اللہ کے رسول سے ملاقات کر کے چپے سے مسلمان ہوتے تھے لیکن اپنے گاؤں اور اپنے شہر واپس چلے جاتے تھے اللہ کے رسول جب مدینہ پہنچے تو بہت سے لوگ باہر سے آتے تھے اسلام لاکھ واپس چلے جاتے تھے اور اکثر لوگ مکہ مدینہ میں رہ گئے اور اکثر لوگ تقریباً مدینے میں رہ گئے کیونکہ وہیں مہاجر ہے اور وہیں ہجرت کی جگہ تھا اور صحابہ کرام جو جس کے پاس طاقت تھی وہ مکہ کو چھوڑنا ان کو تھا اس لیے اکثر لوگ مدینہ آ چکے تھے لیکن اسلام اور صاحب کرام اگر دیکھو گے وہ لوگ مکہ مدینے میں نہیں رہ گئے بلکہ وہ تمام جزیر آرم میں پھیل گئے کچھ لوگ یمن چلے گئے کچھ لوگ چاند چلے گئے کچھ لوگ عراق چلے گئے کچھ لوگ بلکہ خوراسان تک پہنچے دور دور تک آج کل ایرانی جو شہریں ہیں اس میں جا کے پہنچے یہ کب پہنچے یہ اللہ کے رسول کے وفات کے بعد دیکھیے صحاب کرام جو مدینہ چھوڑ کے جو باہر گئے دو قسم ہیں ایک وہ صحابہ کرام جو خود باہر سے آئے اسلام لاتے تھے چند دن مدینے میں رہ کر پھر اپنے گاؤں واپس جاتے تھے اور اس میں بہت سے صحاب کرام ہیں. اور بہت سے صحابہ کرام جہاد کے جہاد کرنے کے لیے وہ لوگ یہاں وہاں چلے گئے اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد جیسا کہ مشہور ہے حضرت بن مالک مسرا چلے گا وہیں انتقال ہو حضرت علی کوفہ چلے گئے حضرت معاویہ اور حضرت یزید جو ان کے بھائی تھے یزید جو ان کے بیٹے نہیں ان کے بھائی ایک یزید تھے وہ حضرت معاویہ سے افضل تھے وہ بڑے تھے وہ فتنے میں نہیں الجھے جیسا کہ لوگ اکثر جانت نہیں سمجھتے کہ عزیز کون تھے کیونکہ بھائی یہ لوگ شام میں چلے گا وہ عبید جڑ رہا بہت سے لوگ تو اسی لیے یہ لوگ جو صحابہ کرام سفر کیے اور چاروں طرف گئے اپنے اپنے شہر میں الگ الگ وہاں تعلیم دیے لوگوں کو سنت سکھائے اور اس میں سب سے آخری صحابی جس کا نام لیا گیا ہے اسی کے انتقال ہوا ہے تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو حدیث تھا کہ اس سال کے سو پورا ہونے کے ساتھ کوئی بھی نہیں بچے گا اور یہی حقیقت ہوئی ہے اسی لیے حضرت ایک سو دو ہجری میں یہ حضرت امر ابن عمر ابن امراصرہ کے انتقال یہ ہوا ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ تھی کچھ معلومات تھی صحاب کرام کے بارے میں اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت کیا ہے کیا صحابہ کرام کی کوئی خاص فضیلت ہے کہ نہیں قرآن اور قرآن مجید, مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں اللہ کے رسول کے بعد کون ہے صحابہ کرام تھے اور صحابہ کرام رضوان اتفاق ہے اہل سنت میں اہل سنت العلماء جو سنت و جماعت آج والے نہیں سننی وہ لوگ مقصد ہے جو اصن سال سنت ہے جو حقیقت سنت پر تھے اللہ کے رسول کے دین اور سنت پر تھے ان لوگ کے درمیان اتفاق ہے کہ سب سے افضل لوگ اللہ کے رسول کے بعد صحاب کرام ہیں اور سارے لوگ عدول ہیں عدل تھے متقی پرہیزگار نیک سارے امانت دار تھے اور سب اتفاق کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ لوگ جنتی ہیں اور سب اتفاق کرتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ سبحان اللہ کے رسول سلم کی جب اللہ کے جب وفات ہوئی تو اللہ کے رسول ان لوگ پر راضی تھے یہ اتفاق ہے کیا دلیل ہے کہ وہ لوگ اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں اور کیا دلیل ہے کہ ان لوگ پر اللہ راضی ہیں اور وہ لوگ جنتی ہیں یہ دلیلیں ابھی پیش کریں گے سب سے پہلے اور سے بہت سارے دلیلیں ہیں میں چند دلیل میں ذکر کروں گا سب سے پہلے دلیل سور فتح کے آیت ہے اللہ فرماتے محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے والذین اللہ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں میں سوال کرتا ہوں لوگ سے اللہ کے رسول کے ساتھ کون لوگ ہیں صحابہ کرام تھے اور یہ کوئی شک نہیں کہ یہ سورت مدنی ہے جو لوگ کہیں گے نہیں یہ تو مکے میں نازل نہیں مکے میں نہیں یہ مدینے میں نازل ہوئی یہ سورت اور اتفاق ہے تقریباً, تقریباً ہجری کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے میں نازل ہوئی ہے اللہ کے رسول بیعت الربان میں جب واپس آئے تو یہ سورت نازل ہوئی ہے وعدہ کیا کہ, کہ آپ لوگ کے لیے فتح ہے تو یہ ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی ہے تو ہجرت کے بعد یہ سورت اللہ فرماتے ہیں صحاب کرام کی تعریف کی ہیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کی صفات کیا ہے دیو قرآن مجید میں صحابہ کرام کی صفت کیا ہے اشد کے کافروں پر سخت ہے رحم دل آپس میں رحم دل ہیں متفق ہے محبت ہی تعاون اور آپس میں محبت ہے رکعن رقج اللہ فرمت اللہ کے رسول آپ جب بھی ان کو, دو انوں کو دیکھو گے تو کس طرح دیکھو گے رک رو کے حالت میں سجد اور سجدے کے حالت میں ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں یہ بھی تگون افغل اللہ وردوان یہ کیوں کرتے ہیں ریاکاری کے لیے نہیں نفاق نہیں جیسا کہ جو لوگ صحابہ کو گالی دے کر منافق تھے یہ تو ڈر کے وجہ سے یہ تو دکھانے کے لیے لالچ اسلام لائے نہیں اللہ یہاں گواہی دیتے تم کی نیت اچھی تھی یہ تغون افغ لمبین اللہ وا چاہتے ہیں اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا مندی چاہتے ہیں یعنی چاہتے ہیں کہ اللہ کی قربت چاہتے ہیں اللہ کے رسول کی خاطر یا اپنے جان کی خاطر نہیں اللہ کی خاطر یہی اثر تھا سجود سیما ان کی نشانی ان کے چہرے پیشانی میں سجدی کے اثر ہے اللہ فرماتے ہیں یہ جو بیان کر گئی یہ تو اللہ نے ان کے بارے میں ذکر کی صحاب کرام کے تعریف قرآن میں نہیں اللہ فرماتی طورات میں ہے فی الانجیل اور انجیل میں اللہ کی تعریف ہے کہ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اتنا موٹا وہ پودا یہ بن گئے کہ کافر لوگ جب اس کو دیکھتے تو ان کا دل جلتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ ایمان والے تھے منافق اور کافر صاحب کرام کو دیکھ کر ان کے دل جلتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں یہ پہلی تعریف ہے سور فتح میں اور دوسری تعریف یہ ہے وہ بھی سور فتح میں اللہ پرماۃ اللہ کا درد اللہ عن کہ اللہ سلطان ہو یعنی اللہ راضی ہو گئے کس پر مومنوں پر اذ یبایعونک تحت کہ جب لوگ آپ سے آپ کر آپ کی بیات کرتے تھے کب درخت کے نیچے یہ سن ہجری میں یہ حادثہ ہوا اور یہ دلیل کے مومن تھے ورنہ اللہ کیوں راضی ہوں گے ان پر اور اس وقت صحابی فرماتے کے ہم لوگ کے تعداد تقریباً چودہ سو تھا اور اکثر لوگ مہاجر اور انصار تھے تیسری دلیل یہ ہے اللہ فرماتے ہیں سورے توبہ میں اللہ الرسول والذین آمنوا امن لیکن اللہ کے رسول اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے ساتھ ایمان لائے جہد اموان ہی وہ لوگ تو اپنے مال اور نفس سے جہاد کرتے ہیں وہ اولا کلحم الخیرات ان لوگوں کے لیے خیرات ہیں وہ اولا کہ اور بے شک وہ لوگ کامیاب پھر اللہ ان لوگ کے لیے جنت بتاتے ہیں جناتی النہار اللہ ان لوگ کے لیے جنتیں تیار کی ہیں اور چوتھی دلیل یہ ہے اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں وہ سابق انمین المہاجرین کے مہاجر انصار جو سابق جو پہلے اسلام لائے یہاں سے سابق سے مراد کون ہے الگ الگ اقوال ہے شیخ اسلام ترجیح دیتے ہیں جو ہجرت سے پہلے اسلام لائے اللہ برماتے ہیں احسان اور جو ان کے بعد اسلام لاتے ہیں وہ بھی اللہ ہمارا اللہ ان لوگوں پر راضی ہیں اور وہ لوگ بھی اللہ پر راضی ہیں یہ صحابہ کرام کی تعریف تو جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے یہ آیتوں کے بارے میں کیا کہے گا اور قرآن میں اللہ مہاجرین کی تعریف کی ہے الفقرآ من اللہ عمار سور حشر میں تعریف اللہ نے کی ہے اور بھی تعریف ہے اس کی بعد والی آئت میں اللہ سات ذکر کرتے ہیں اسی حدیث میں بھی اللہ کے رسول صحاب کرام کی تعریف کی ہے حضرت عبدالسود کی حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتی خیر القرون کرنی سب سے بہتر زمانہ قرن عربی میں سو سال کو کہتے ہیں تو اللہ کے رسول کو یہ بتایا گیا ہے کہ سو سال میں یہ آپ ہوں گے اور صحاب کرام اسی میں ہوں گے اس کے بعد سو سال جو ہوں گے تابعین کے ہوگا تو اللہ کے رسول خود ہی فرماتے حضرت عبداللہ سعود کے حدیث ہے اور اسی معنی میں اسی میں حضرت امران حسین کے بھی حدیث ہے بخاری مسلم دونوں ہیں اللہ کے رسول فرماتے خیر القرون کرن سب سے بہتر قرن سو سال میرا زمانہ ہے ثم الذين يلونهم في ذلك بعد 100 سال ثم الذين يلونهم في کے بعد 100 سال یعنی صحابہ اور تابعین تابعو التابعین 300 سال ہجری تک یہ سب سے افضل قرون ہیں قرون مفضلا کو کہتے ہیں یہی زمانه سلف صالح کو کہتے ہیں تو اس لیے اللہ کے رسول بتاتے ہیں اور صحابہ کرام کے زمانہ سب سے بہتر ہے اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا تصب اصحاب کہ تم لوگ میرے صحاب کرام کو گالی مت دو اللہ کی رسول کے رسول دیکھے قسم کھاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر قسم بھی نہ کھائے تو ہم لوگ یقین رکھتے ہیں فول دین اب سیبیت اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ ہے میرے جان ہے اللہ کے اللہ پر قسم کھاتے ہیں لو امفقا حد کم مسلح اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو امفقا حد کم مسل اح اگر تم میں سے کوئی اہد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرتا بہت پہاڑ بہت ہی عظیم پہاڑ ہے تو اس لیے اگر آپ لوگ اسی کے برابر سونا اگر تم لوگ خرچ کرتے ہو تو یہ صحاب کے رام کے ماں بل گاہدی نصیف دونوں ہاتھ ملا کے اس کو کہتے ہیں یعنی اگر آپ چاول یا کچھ بھی لے لو دونوں ہاتھ بھر کے لے لو اس کو مد کہ کوئی انسان اتنا ہی صدقہ کرتا ہے صحاب کلام اگر اس میں سے سونا نہیں عام چیز صدقہ کرتے ہیں یا عادت دیتے ہیں ایک ہی ہاتھ بھر کے وہ انسان سے, اب اس کے صدقہ اس انسان, سے اس انسان کے صدقہ سے افضل ہے جو اخود کے پہاڑ سونا دیتا ہے کیونکہ صحاب کلام کے ایک چھوٹا عمل یہ زیادہ افضل ہے اسی لیے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو لوگ گالی دے حضرت معاویہ کو تابعین یا امام احمد یا کسی سے پوچھا گیا کہ یہ افضل عمر عزیز عمر علی صاحبی نہیں تھے لیکن بہت ہی پہزگان انسان تھے لوگ نے پوچھا تو کسی نے کہا کہ حضرت معاویر رضی اللہ عنہ کے جو جہاد تھا اس کے جو غبار پیچھے نکلا جیسا کہ دوڑنے میں چلنے میں وہ ان کے اعمال سے بھی بہتر ہے تو یہ صحابہ کرام کے رتبت ہے انسان کبھی صحاب کرام کو اپنے دماغ سے اپنے عقل سے ان کے قیاس نہ کرے بلکہ ان کے کی رخبت قرآن اور سنت بتاتا ہے اسی طرح ابو موسا اور اسی حدیث ابو سعید خدری سے بھی ثابت ہے تیسرا حدیث ابو موسا شاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم لوگ ایک بار مغرب پڑھیں اللہ کے رسول کے ساتھ اور آپس میں کچھ لوگ ہم لوگ کہ چلو یہاں بیٹھے بیٹھے بیٹھیں گے مسجد میں عشاء تک جب اللہ کے رسول عشاء کی کے نماز کھلایا کے تو ہم لوگ کو دے گا کہنے آپ آب لوگ ابھی تک بیٹھے تو کہنے کے اللہ کے رسول ہم لوگ بیٹھنے کے لیے ارادہ کیے تو بیٹھ گئے تو اللہ کے رسول نے کہا بہت ہی اچھا کام تم لوگ نے کی پھر اللہ کے رسول اصلم آسمان کے طرف دیکھے اور کہنے لگے انجوم ان و امن تو کہ نجوم یعنی آسمان کی حفاظت کے لیے وہ ہے یعنی چیز ہے امن یا یعنی در اس کی حفاظت کے لیے کیونکہ جب شیتان اور جنات آسمان پہ چڑھتے تاکہ باری باتیں چوری کرے جو آسمان پر رشتے بات کرتے ہیں تو یہ ستاروں سے ان لوگوں کسی شولہ سے یا کسی آگ سے مارا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نجوم یہ آسمان کی حفاظت نجوم سے ہوتی ہے فریدہ النجوم اگر نجوم ختم ہو جائے یعنی ستارے ات السماء یعنی آسمان تو وہی یعنی وہی وہ لاحق ہوگی جس کے لیے اللہ نے مقدر کی یعنی وہ نقصان ہوگا اس کو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ آنا امن اور میں اپنے صحاب صحابہ کرام کی میں حمایت کرتا ہوں یا ان کی میں حفاظت کرتا ہوں اگر میں چلے جاتا ہوں تو صحابہ کرام پر وہ باتیں آئیں گی جو انوں کے لیے نصیب میں نہیں کوئی اچھی باتیں نہیں آئیں گی یہ ثابت ہو اللہ کی رسول کی کے رسول کے انتقال کے بعد لوگ صحاب کرام پر تانے لگانے لگے خاص کر وہ لوگ جو صحابہ کرام کے دشمن بنے خوارج اور شیعہ لوگ گرواف اس وقت پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ صحابی امن و اور میرے صحاب کرام اس امت کی حفاظت کرتے ہیں یا ہی امانتدار ہیں فعید اظہب اصحابی اگر میرے صحاب چلے گے تو اس امت میں وہ چیزیں آئیں گی جو ان کے نصیب میں ہیں یعنی مبتلا ہوں گے اور فتنے ان لوگ پر آئے گا اور یہی ہوا اور حدیث مسلم میں ہے تو یہ اللہ کے رسول حاصل میں تعریف کی ہے کس کی تعریف کی صحاب کرام کی تعریف کی ہے اور بتائیں کہ میرے بات اس امت کے لیے سب سے بہتر لوگ صحاب کرام میں چند دلیلیں ذکر کرتا ہوں منا بہت دی دلیلیں چوتھی دلیل یہ اب نا رضی اللہ عنما کے حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں منصبہ صحابی جو میرے صاحب کلام کو گالی دیتا ہے تو اس پر لعنت ہے اللہ کی لانت فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگ کی لعنت ہے یہ کون لانت دیتا ہے اللہ کے رسول نے لعنت کی تو اس لیے گالی دینے والا شخص ملعون ہے اس حدیث کے مطابق یہ حدیث حسن ہے اسی طرح صحاب کرام بھی بیتا... صحاب کرام کے ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے حضرت عبد بن عمر فرماتے ہیں علائی کا صحاب محمد وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کرام ہیں کین ابرا دل امت اس امت کے سب سے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں ابرحا قلوباً سب سے پاک دل ان لوگ کے ہیں آمد علما سب سے زیادہ علم رکھنے والے وہ لوگ ہیں اور اکل ہاں تکل پر عبادت کرنے میں تکلف سب سے کم یہی لوگ کرتے ہیں لوگ باقی تکلف وداعت کرتے ہیں یہ لوگ تو نہیں کرتے ہیں اور قومتارحبت ہی نفسور ہے حضرت فرماتی ان لوگ کو اللہ نے اختیار کی ہے اپنے نبی کے صحبت کے لیے اسی لیے اللہ کے رسول فتح شہاد و بھی اخلاقی ہیں اللہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ان کے اخلاق ان کے سنت پر عمل کرو ابن مسعود کے تقریبا اسی کی بھی طرح قول ہے کر فرماتے ہیں کہ اللہ سلحان و تعالی بندوں کے دل دیکھنے کے لیے اللہ نے دیکھا تو دیکھا سب سے اچھا دل اللہ کے رسول کے ہے تو اللہ کے رسول کو نبی بنایا پھر اللہ کے رسول کے بعد دنوں کی طرف دیکھا ان بندوں کے دل میں دیکھا سب سے افضل دل یہ صحاب کرام کے دل ہیں اسی لیے اللہ سلحان تعالیٰ ان لوگوں کو اختیار کیے اللہ کے رسول کے صحبت کے لیے اللہ سلح اللہ کے رسول کے لیے خیرت چاہتے تھے کہ نہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے اچھی چیزیں ان کے لیے اختیار کی سب سے اچھی بیویاں سب سے اچھے دوست سب سے اچھے طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار کیا گیا ہے علماء میں اتفاق ہے اور اہل سنت کے اتفاق ہے کہ صحابہ کرام سارے لوگ نیک صالح متقی عدل ہیں امانت دار ہیں اور یہ ابن عبد البر ابن حجر اور بہت سے علماء نے اس چیز کو نقل کی ہے کہ یہ سارے علماء کے اتفاق ہے بلکہ بھی یہ بھی یہی ثابت ہے اگر انسان قرآن و سنت کے بھی دلیل نہیں ہے تو پھر بھی انسان جب کسی کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ اچھا انسان ہے اچھائی کو پسند کرتا ہے اور برائی سے دور ہٹتا ہے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں طیبات اپنے امت کے لیے اچھائیاں یعنی یعنی حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں تو اللہ کے رسول جب لوگوں کو ایسی چیز سے روک یعنی حکم دیتے تھے تو اپنے آپ کو کیسے سب سے خراب چیز اختیار کریں گے تو اسی لیے انسان کہتے ہیں لوگ جیسا کہ ہم لوگ کہاں مشہور ہیں کہ اگر آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اس کے دوست کو دیکھ لو اگر آپ دیکھو گے فلا آدمی برے لوگ کے ساتھ چلتا ہے تو انسان فورا یہ نشانی بناتا کہ انسان بھی برا ہے لیکن جب دیکھتے کہ ایک انسان ہمیشہ اچھے لوگ کے ساتھ بیٹھتا ہے چاہے کتنا بھی برا ہے لیکن لوگ اس کے بارے میں اچھا ہی سمجھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ, علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایسے لوگ بیٹھتے تھے اٹھتے بیٹھتے تھے تو کیسے عقلن بھی انسان یہی کہتا ہے کہ یہ لوگ سب سے افضل ہوں گے کبھی انسان تصور نہیں کرے گا کہ یہ لوگ برو ہیں برے ہوں گے یہ اچھے نہیں ہے اسی لیے یہ دلیلے ہیں اور اس میں ثابت ہوا کہ صاحب کرام اس امت کے سب سے افضل گوگ سب سے پرہیز اور سب سے متقی لوگ یہی لوگ تھے اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے صحاب کرام کو گالی دینے والے شخص کا حکم کیا ہے اگر آپ دیکھتے کہ کوئی گالی دے رہا ہے چاہے ایک صحابی کو گالی دیتا ہے یا سارے لوگ کو گالی دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے عموماً سلف صالح اور علماء کرام جو بھی صحاب کرام کو گالی دیتے تھے اس کو زندی طاسق فاضر کہتے تھے اور یہ ثابت ہے حضرت احمد امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابتی امام احمد دیکھیے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر دیکھو کوئی صحاب کرام کو الٹی سیدھی باتیں کہتا ہے تو اس کی اسلام میں توہمت دیجئے یعنی وہ مکمل مومن نہیں ہے یا وہ کافر ہے امام اب راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ صحابہ کرام کو گالی دیتا تو وہ زندیق ہے زندیق یعنی وہ جو اسلام ظاہر کرتا لیکن کفر اپنے دل میں چھپاتا ہے یعنی وہ مرتد ہے تو یہ صحیح صلط صالح کے قول ہے لیکن یہاں علماء تفصیل ذکر کرتے ہیں پہلی اتفاق کے سارے علماء میں کہ صحابہ کراں کو گالی دینا یہ بڑی بات ہے کبیرہ گناہ ہے بلکہ کفر تک پہنچ سکتا ہے انسان کیا دلیل ہے وہ حدیثیں پیش کی کہ اللہ کے رسول فرماتے اللہ تصب اصحابی کہ تم لوگ میرے صحابہ کرام کو گالی مت دو اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب اصحابی جو میرے صحاب کرام کو گالی دیتا ہے تو اللہ اور فرشتے اور سارے مومن کی لانت ہو ان لوگ پر اور تیسرے حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا ہے ترمیزی میں کہ میرے صحابہ کرام کو گالی دینا اس پر لعنت ہے تو اتفاق علماء میں کہ صحاب کرام کو گالی دینے والے شخص یعنی وہ کم سے کم فاسق ہوتا ہے یا کافر ہو سکتا ہے اور جو کہتا ہے تو اس کو سزا دینی چاہیے لیکن کیا وہ کافر ہوتا ہے کہ نہیں اس کی تفصیل میں تقریباً یہ تفصیل چار قسم میں ذکر کرتا ہوں اور یہ میرے سمجھ میں یہی ہے اور کچھ کتاب کچھ الگ سے جمع کیے چار تقسیم ہے پہلی حالت وہ ہے کہ اگر کوئی انسان نہیں جانتا ہے کہ فلا آدمی صحابی ہے سمجھتا کہ عام آدمی ہے اور اس کی حقیقت نہیں جانتا نہ اس کے تقوی اور فرا اور ضہر نہیں جانتا اس سے جاہل ہے اور گالی دیتا تو اس کے بارے میں فوراً کافر نہیں کہہ سکتے نہ اس کو فاسق کہہ سکتے بلکہ اس کو اس کے لیے بیان کریں گے اس کو سمجھائیں گے آپ مثال کے طور پر بہت سے لوگ و صحابہ کچھ صحاب کام جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو فتنے میں کچھ مبتلا ہو گئے یہ بھی ایک فتنہ تھا آئے گا کہ ان اس کے بارے میں کیا کہنا ہم لوگ کو آئے گا لیکن کچھ لوگ تھے یا کچھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پر جو لوگ توک لگا کے گھر پہ یا ان کے اوپر جو ظلم کیے اس صحاب کرام یعنی چھوٹے صحاب کرام تھے جو جاہل تھے کسی نے ان کو دھوکہ دی تو وہ بھی شامل ہو تو اگر کوئی انسان ایسے تاریخ کرتا نہیں جانتا ہے کہ یہ صحابی گالی دے دیا اس تو کہیں گے تم اگر اس کو بیان کرنا چاہیے صحابی ہے کو گالی نہیں دینا چاہیے ہاں غلطی ہوگی یہ الگ بات ہے گالی دینا لانت کرنا آپ نے جانتے ہو تو ایسے شخص کو بتایا جاتا ہے اور اگر نہیں مانتا تو اس کے بعد اس کے ساتھ ہم لوگ دوسری کاروائی کر سکتے ہیں تو پہلی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نہیں جانتا کہ فلاں آدمی صحابی ہے اور یہ بہت لوگ ہیں آپ دیکھو گے جیسا کہ شی لوگ ہیں یہ لوگ جب شیوں کے بیچ میں رہتے بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ابو بکر اور عمر صحابی حقیقت کی بات ہے بہت سے لوگ ایک صحابہ آئے کہتے میں بچپن سے کبھی نہیں سنا کہ صحابی ہے ہم لوگ کو بچپن میں تربیت ہی دی گئی کہ یہ ابلیس کی طرح ہے یہ ابو جہل اور فرعون کی طرح ہے تو یہی وہ لوگ اور نشوونما اسی پر ہوئے اور اسی حالت پہ ہو تو ایسے آدمی کو اگر یہ توبہ کرتا ہے اور اپنے جہالت پہ باقی ہے یعنی وہ تشیہ چھوڑتا ہے اور اہل آتا ہے لیکن کچھ باتوں کو صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح سوچتا ہے تو اس کو سمجھائیں گے فوراً نہیں کہیں گے کہ تم مرتا دو گردن مارو نہیں اس کو سمجھائیں گے دوسری حالت یہ ہے کہ اگر انسان جانتا ہے کہ فلاں صحابی ہے ابو بکر صحابی عثمان صحابی حضرت عائشہ ہیں لیکن وہ کچھ صحاب کرام کو ایسے الفاظ ان کے ساتھ استعمال کرتا ہے جو ان کی دین میں تعمیر کرتا ہے لیکن ان کے اخلاق میں کرتا ہے جیسا کہ دیکھا جاتا ہے وہ سے لوگ جوش میں آتے کہتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت ہی اپنے خاندان کو زیادہ محبت کرتے دوسروں کے ساتھ یا کوئی آتا ہے کہ فلاں صحابی تو بخیل تھے حسن مصابط کے بارے میں جب کسی نے کہہ دیے کہ وہ تو ڈرپوک اور جبان اور بہت ہی یعنی دل چور تھے تو اس طرح الفاظ کہنا غلط ہے حضرت عائشہ کے بارے میں جیسا کہ آپ سنے ہوں گے کہیں, کہیں کہیں کچھ لوگ آتے حضرت عائشہ کے بارے میں کہتے دیکھو جھوٹ موٹ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے سر پکڑتی کہ مجھے تکلیف ہے یہ بھی بات ہے اس طرح ہم لوگ فوراً ایسے کہنے والے شخص جو دین سے تعلق نہیں ہے اور ایسے صفت دیتا تو اس سے آدمی کو بھی کافر نہیں کہیں گے لیکن اس کو سزا دینا چاہیے اللہ کہ اگر وہ توبہ کرتا ہے پہلے تو معاف لیکن اگر جان بوجھ کے کہتا ہے تو اس کو کافر نہیں کہیں گے لیکن سزا کے مستحق ہے اور اس کو اس طرح بیان کرنے سے یا بات کرنے سے روکنا چاہیے خاص کر وہ لوگ جو قصے کہانی صحاب کے برام کے بارے میں لکھتے ہیں جیسا کہ مشہور سید قطب جو لوگ اکثر لوگ اس کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس نے لکھی ہے حضرت عثمان کے بارے میں کہ جلد باز تھے یا وہ کچھ ظلم کیے یا کچھ بھی وہ ناواقف تھے کوئی چیزوں سے تو اس طرح الفاظ کہنا اگر اس کے دین سے تعلق نہیں ہے تو اس کو کافر نہیں کہہ سکتے لیکن وہ کفر تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ جو ایک تومت لگاتا کسی صحابی وہ کل اور مزید کہہ سکتا ہے تو اس حالت میں بھی اس کو کفر نہیں کہیں گے لیکن کبیرہ گناہ ہے اور اس اس کو روکنا چاہیے اور سزا دینے چاہیے اور تیسرے یہ ہے تیسری حالت کے اگر کوئی انسان صحابہ کرام کو کافر نہیں کہتا لیکن صحاب کرام کو گالی دیتا ہے مذاق اڑاتا ہے ان کو ایسے بری اوصاف سے لقب دیتا ہے یا لانت کرتا ہے تو میں اتفاق تقریبا کہ یہ شخص اگر وہ دل سے کرتا ہے اور دین سے نفرت کرتا ہے تو مرتد ہے اور یہ دلیل اللہ کے رسول فرمات مذہب صحابی کہ جو میرے صحاب کرام کو گالی دیتا ہے تو وہ اس پر لعنت ہے اللہ اور اللہ کے رسول اللہ کے لعنت اور فرشتے کی لعنت اور تمام مسلمات وہ انسان جو صحابہ کرام کو عمومی طور پر لعنت کرتا ہے اکثر صحابہ کرام کو یا چند صحاب کرام جو اس کی صحبت ثابت ہوئی ہے ان کو لعنت کرتا ہے مذاق اڑاتا ہے یا گالی دیتا ہے جو دین سے اس کے تعلق ہے اس سے اس چیز اس کے ورا اس کے تقوی اس کی دینداری میں یا اس کو منافق کہتا ہے تو اسے انسان مرتد ہوتا ہے اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور چوتھی حالت یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ صحابے کرام کافر ہیں یا مرتد ہے جیسا کہ نعوذ باللہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہتے چند صحاب کرام کے علاوہ سارے لوگ اللہ کے رسول کے بعد مرتد ہو گئے حضرت عائشہ مرتد حضرت بکرت مرتد حضرت عمر مرتد حضرت عثمان مرتد اس طرح کہتے ہیں تو اس طرح کہنے والا شخص مرتد خود ہی ہو جاتا ہے اور کافر ہوتا ہے اور اس کو قتل نہیں کریں گے فوراً اور کسی کا حق نہیں کہ وہ آ قتل کر دے بلکہ حاکم وقت کے تک پہنچانا چاہیے جیسے ردت کے مسائل ذکر کیا گئے اگر وہ اس پر برقرار رہتا اور یعنی وہ مصر رہتا ہے اسرار کرتا تو اس کو قتل کرنا ہے لیکن بیان کرنے کے بعد اگر توبہ کرتا تو انشاءاللہ اللہ غفور رحیم تو یہ چار حالات دو حالت میں انسان کو کافر نہیں کہیں گے وہ حالت میں اگر کوئی جہالت بھی کہہ دیا غلطی سے یا تو اگر کسی کو پتا ہے کہ صحابی لیکن اس کو ایسے صحابہ کرام کو گالی نہیں دیتا لیکن اوصاف یا کچھ مذاق اڑاتا ہے جسے دین سے دخل نہیں ہے اس کے دیانت سے دخل ہے تو وہ کافر نہیں ہے لیکن کبیرہ گنا اور سزا دینا چاہیے اور دو حالت میں انسان کافر ہوتا ہے اگر کسی صحاب کرام پر مذاق اڑاتا ہے یا لانت کرتا ہے کچھ بھی تو اس پر لعنت ہے یا جو صحاب کرام کو اگر مرتد کہتا ہے لعنت تو نہیں کرے گا کہ مرتد ہو گئے اتنے ہی کہتا ہے تو خود ہی مرتد ہو جاتا ہے اور اسلام سے خارج ہوتا ہے تو یہ دو حالات یہ حالت بتائے کہ جو امبی صحاب کرام کو گالی دینے والے اشخاص آج کل جو لوگ گالی دیتے ہیں عموماً کس قسم کے ہوتے ہیں آخری دو قسم کے ہوتے ہیں یعنی کم پائے جاتے ہیں وہ لوگ جو جہالت میں کرتے ہیں یا کم پائے جاتے ہیں وہ لوگ جو وہ لوگ صرف دنیا کے معاملات میں مذاق اڑاتے ہیں بلکہ اکثر لوگ ان کے دین میں تان کرتے ہیں اور صحاب کرام کو لعنت کرتے ہیں یا ان لوگوں کو فاسق کہتے ہیں ان کو ایسے گالی دیتے ہیں تو یہ تقریبا ردت والے قسم میں اکثر لوگ مبتلا ہوتے ہیں اس لیے انسان ہمیشہ صحاب کرام کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا ہمیشہ بہتر ہے اگر آپ کے آپ سے کوئی بھی صحاب کرام کے بارے کچھ بھی کہے تو فوراً آپ اس میں خاموش رہو اور زیادہ اس میں بحث کرنا ضروری نہیں ہے انسان کو زیادہ اس میں بات کرنی چاہیے اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے کہ صحاب کرام میں سب سے افضل کون ہے آخری دو تقریباً مسئلہ رہ گئے دو یا تین ایک مسئلہ یہ ہے کہ صحاب کرام سب صحاب کرام کون افضل ہیں کیا سب ایک ہی درجے میں ہیں نہیں جس طرح انبیاء کے بارے میں کہا گیا کہ سارے انبیاء ایک درجے پہ نہیں اسی طرح صحابے کرام میں سب ایک درجے پہ نہیں لیکن عمومی طور پر صحابے کرام اگر فضیلت میں دیکھا جائے تو چار قسم ہیں عموماً میرے سمجھ میں ایک مہاجر ہے سب سے افضل لوگ مہاجر ہیں مہاجر وہ لوگ ہیں جو مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کی دوسری رتبت میں اور وہ لوگ جو شروع میں ہجرت کیے یا بدر تک ہجرت کی یا اخت تک یا شروع میں ہجرت کی ہے دوسرے رطبت میں وہ ہے انصار انصار لوگ جو مدینے والے تھے اور صحابہ کرام کو استقبال کیے مہاجری کے کی فضیرت اللہ ہیں المہاجرین مہاجرین کون ہے اللہ اخرجو من دیا ہے امان کو گھر سے اور اموال سے ان کو نکالے گئے جب تغون افطل امین اللہ نے صرف ان کو نکالے گئے کیونکہ اللہ کے کی خواہش اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں وہ سرون اللّہ و رسول اور اللہ اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہ سورون ام الا وہی لوگ سچے ہیں اور انسار کی تعریف اللہ فرماتے ہیں ولدین تب الدار اول من ام یعنی مہاجر سے پہلے جو پہلے مدینے میں رہ چکے ہیں جو ابو ناج جو ہجرت کرتے ہیں ان لوگ سے محبت کرتے ہیں ولا جدون فیصد حاجت کہ جب وہ لوگ یعنی اشار کرتے ہیں دیتے ہیں تو اپنے دل میں کوئی تکلیف یا کوئی حرج نہیں سوچتے ہیں ہم لوگ کسی کو دیتے تو دل میں کچھ باتیں رہتی ہیں وہ لوگ نہیں اللہ کے خاطر دیتے ہیں تیسرے رتبت پہ وہ ہے جو لوگ فتح سے پہلے یا فتح کے ایام اسلام لائے فتح مکہ میں بہت سے صحاب کرام اسلام لائے اور یہ اکثر مکہ والے تھے اور چوتھے رتبر میں وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے انتقال سے پہلے اسلام لائے یہ تو عمومی طور پر لیکن تفصیلی طور پر اس طرح ذکر علماء کرتے ہیں اس امت کے سب سے افضل کون ہے آپ لوگ سے پوچھ رہے اس امت کے سب سے افضل صحابی کون ہے ابو بکر صدیق اس کے بعد عمر بن خطاب اس کے بعد عثمان بن عفان چوتھے نمبر پہ حضرت علی ناب طالب رضی اللہ عنہ کیا دلیل کوئی کہے کہ کہاں سے یہ دلیل آیا گے دلیل صحاب کرام یہی سوچتے تھے یہی کہتے تھے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں وہ صحابی ہیں کنانا سیزم علی نبی اب کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ آپس میں کہتے تھے سب سے خیر اور افضل ابو بکر ہے ثم عمر پھر عمر پھر عثمان یہی ہم لوگ کہتے تھے یعنی وہ لوگ یہ تینوں کہتے تھے یہ تین افضل ہے اور دوسری روایت حضرت علی سے ثابت ہے محمد ابن حنفیہ یہ حضرت علی کے بیٹے تھے لیکن ابن الحنفیہ کیونکہ ان کی وہاں ماں کے نسبت لی گئی لیکن حضرت محمد والدہ لونڈی تھی حضرت علی کے بیٹا تھا وہ سے لوگ کہتے کہ وہ حضرت حسن حسین سے بھی بڑے تھے ثابت ہے یہ فرماتے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا پہلی رواج بخارک ہے دوسری بھی روایت یہ بھی بخارک ہے کہتے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ اس امت کے سب سے افضل کون ہے اس نے کہا ابو بکر میں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے کہنے لگے عمر کہتے حضرت محمد عانفی فرماتے ہیں صحابی تھے کہتے ہیں کہ مجھے ابھی میں مجھے ڈر لگا کہیں میں پوچھوں گا تو کہیں گے عثمان تو میں نے کہتے ہیں پھر آپ ہو کہنے لگے نہیں میں تو عام مسلمانوں میں ایک مسلمان حضرت علی کبھی نہیں کہتے تھے کہ ہم سب سے افضل ہے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں بلکہ اسے جب کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں لیکن اس میں عام مسلمانوں کی طرح نہیں ہے ان کے توازو اور خادثاری کی ایک نشانی ہے ورنہ ہم لوگ کا عقیدہ ہے کہ یہ اس امت کے پانچویں نمبر پہ ہے اللہ کے رسول پھر ابو بکر پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر علی رضی اللہ عنہ یہاں بہت سے لوگ سشیوں والے کہتے حضرت علی افضل تھے اتو جو اتنا تعریف ہے اللہ کے رسول حدیث میں ذکر کی جتنا اور حضرت عثمان کے نہیں بہت سے لوگ یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں حضرت علی کیوں کہیں گے کہ حضرت علی تینوں کے بعد آتے ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نبی بنے تو حضرت علی کتنا چھوٹے تھے دس سال کے تھے اور یعنی دس سال کے بچے سے کون اتنا زیادہ فائدہ اس سے اٹھائے گا اسی لیے وہ لوگ وہ حضرت علی کبھی مشرقی سے اتنا مقابلہ نہیں کی جس طرح ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کیے حضرت علی 10 سال کے تھے حضرت کے وقت تیئیس سال کے ہوئے لیکن حضرت ابو بکر اللہ کے رسول سے دو سال چھوٹے تھے حضرت عثمان اللہ کے رسول علیہ وسلم سے بھی کچھ چھوٹے تھے حضرت عمر جب اسلام لے تو پچیس سال کے اوپر تھے تو اس لیے وہ لوگ تندرست ہے تو وہ خدمت کی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں کی یہ تو کی توہین نہیں یہ وزیرت کے ایک سبب ذکر کیا جاتا ہے اسی لیے یہ عمت یہ چار افضل ہیں اور اسی طرح حضرت علی سے ثابت ہے جب امیر تھے تو خطبہ دیتے تھے وہ کہنے لگے کہ اس کے سب سے افضل ابو بکر حضرت جو کہتا کہ میں اس سے افضل ہوں تو میں اس کو فریا افترا کے میں اس کو کوڑے لگاؤں گا چالیس سے سے کوڑے ماریں گے یہ حضرت علی کا قول ہے یہ تھوڑی کسی اور کے حضرت علی کہتے تھے منبروں پہ سب سے اسی لیے آپ تشید والوں کو دیکھ لو دو شیعہ پرانے تھے صحاب کرام کے ایام کے بعد جو تھے بنو امیہ کے ایام میں جو تھے وہ کبھی ابو بکر حضرت عمر کو گالی نہیں دیتے تھے وہ بلکہ کہتے تھے کہ وہ حضرت ابو حضرت علی سے افضل ہے آپ ان کی کتابوں دیکھ کتابیں دیکھ لو وہ اس کے بعد لوگ یہ بات بنا لی کہ حضرت علی افضل ہے لیکن پہلے تشیع والے جو تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت ابو بکر اور عمر یہ زیادہ افضل ہے تو یہ چاروں افضل ہیں اس امت کے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد باقی جو اشرا ہے اللہ کے رسول عشرہ مبشرین البشری دس لوگوں کو ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی ہے یہ چاروں کو دی ہے اور یہ چاروں کے علاوہ اور چھ ہیں کون ہیں حضرت طلح بن عبید اللہ زبیر بن, عوام عبد الرحمن بن عوف ابو اوف ابویدرا سعید بن زید اور سعد بن ابی وقاص یہ لوگ یہ جو چھ لوگ ہیں اور مزید چار اس امت کے سر سے افضل ہیں اور یہ دسوں مہاجرین میں سے تھے ہجرت کرنے والے سے سے مکے سے مدینہ تک ہجرت کیے یہ لوگ اس کے بعد کون ہیں اس کے بعد باقی مہاجرین یہ تیسرے نمبر پہ اور اس کے بعد انصار آتے ہیں چوتھے نمبر پہ انصار آتے ہیں کیوں مہاجر انسار سے افضل ہیں مہاجر لوگ انصار سے دس سال پہلے اسلام لائے مہاجر لوگ وہ مصیبت اور وہ پریشانیاں اٹھائی جو مہاجرین نے نہیں اٹھائی مہاجر لوگ اپنے بچوں کو اپنے گھر کو اپنے بیویوں کو چھوڑ کے مکہ آگے اور مدینہ والے اتنا ہی یہ چیزیں اتنا نہیں چھوڑے یہ اسی لیے اسلام میں مہاجر کے رتبت انصار سے بہت ہی افضل ہے اسی لیے ابو بکر اور عمر اور عشرہ یہ مہاجرین میں سے تھے یہ اور اس کے بعد کون افضل ہے بدریین بدری لوگ بدری لوگ یعنی جو جنگ بدر میں شامل ہوئے سندو ہجری میں اللہ کے رسول جب ہجرت کیے دوسرے سال میں اللہ کے رسول مشرق مکہ سے لڑائی کی جہاں کیے تو جو لوگ شریک ہوئے تیرہ سو تقریباً چودہ تیرہ سو تیرہ اتنے تقریباً صحابی تھے تیرہ سو نہیں تین سو تیرہ تین سو تیرہ تین, تین سو چودہ صحابی تھے یہ لوگ اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں کیوں کیا دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ فرماتے ہیں حضرت جبریل ایک بار اللہ کے رسول کے پاس آئے حضرت راطع حدیث ہے پوچھے حضرت جبریل اللہ کے رسول سے سوال کی کہ آپ لوگ کے نزدیک سب سے افضل کون تو اللہ کے رسول نے کہا جو بدر میں شامل ہوئے تو اللہ کے حضرت جبریل نے کہا کہ ہم لوگ کے درمیان بھی سب سے افضل فرشتے وہ لوگ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے اور بخاری کی روایت ہے دوسرے حدیث حضرت حاطب امن ابی بلتام ایک صحابی تھے ان سے یہ غلطی ہوئی حاطب نبی بھی ملتا بہت ہی نیک صالح صحابی تھے مہاجر تھے اور اللہ کے رسول آسن اس سے محبت کرتے تھے اللہ کے رسول ان کو کئی جگہ خط بھیجنے کے ان کو ایک جگہ بھیجے اور مہاجر تھے لیکن اسے ایک غلطی بڑی بہت, بڑی بہت بڑی غلطی ہوئی تھی اللہ کے رسول جب سن آٹھ ہجری مکے کے پتہ کرنے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو حضرت حاطب کے کچھ بچے تھے گھر میں کچھ اولاد اور گھر والے وہاں خاندان مکے میں رہ گئے تو یہ ان کے دل میں اللہ کا رسول تو محبت تھی لیکن ایک دل میں شیطان کے سب کو دھوکہ دے دی کہ اس نے ایک خط میں ایک چیز لکھ دی کہ اللہ کا رسول حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ کسی عورت کو اس کے جوڑ, جوڑ میں یعنی اس بار کی جو جوڑ ہوتا ہے چوٹی میں اس کو باندھی تو وہ عورت جانے لگی تو اللہ کے رسول سنم کے ذریعے وہی سب کو, کو بتایا گیا تو اللہ کے رسول حضرت علی کو بھیجا تو عورت کے پیچھے تو سے کہا کہ تو سامان ڈھونڈنے لگے یعنی اس کے سامانوں میں کہ کچھ اللہ کے رسول نے بھیجا دیکھنے کے لیے تو کہیں نہیں ملا کہنے لگے بھائی تمہارے بدن میں کہیں نہ کہیں ہوگا آپ کو نکالنا ہوگا اور نہ خیریت نہیں تو وہ جا کے نکالی تو اللہ کے رسول تک پہنچا گیا تو اللہ کے رسول نے حضرت حاطف سے پوچھا یہ کیا ہے ہم لوگ کے راز کافروں کو آپ بتاتے ہو حضرت عمر پورن کھڑے ہوئے کہ اللہ رسول آپ حکم دیجیے اس کے گردن میں مار دو ترفا کبر کے کام کی ہو کبر کی کام تھا لیکن جہالت بھی کی تو جہالت میں اللہ معاف کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں آپ نہیں جانتے ہو اللہ سبحانہ کا جو لوگ جنگے بدر میں شامل ہوئے اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ ان کو دے کر اللہ سبحانہ یہ فرمائے کہ جو بھی کرو تمہارے لیے معاف ہے اور یہ بدری ہے یعنی جنگ بدر میں شامل ہوئے اسی لیے اللہ سبحانہ اس کی غلطی پہلے ہی معاف کر چکے ہیں اور اللہ کے رسول زیادہ ملامت نہیں کی کیونکہ وہ لوگ وہ فوراً اپنے غلطی کو اقرار کیے وہ صرف اپنے علت بتا کہ میرے بچے میں درگ کہیں یا میرے اولاد میرے گھر والے کہیں ان لوگ کو نقصان نہ ہو جائے یہ بتا رہے کہ آپ لوگ گھر میں رہ جاؤ یا کہیں سامنے مت آؤ تاکہ تم لوگ کو نہ تم کو نہ نقصان پہنچے یہی کی لیکن یہ اللہ کے رسول سسرم کے حق میں صحیح نہیں تھا تو اس لیے اللہ کے کی رسول کیوں چھوڑا اسی وجہ سے تو یہ دلیل کہ بدر والے لوگ بہت اچھے تھے اور یہ بخاری کے روایت تھے نمبر پانچ اہل بیعت ردوان سنشے ہجری میں جو لوگ بیعت کی درخت کے نیچے اللہ کے رسول ایک بار سنچے ہجری میں عمرہ کرنے کی ارادہ کی کہ لے کہ بہت وقفہ ہوا ابھی تک بیت الحرام مسجد نبی مسجد حرام کو نہیں دیکھا تو اللہ کے رسول چودہ سو کے تعداد میں صحابہ کلام کو تیار کر کے اللہ کے رسول گئے لیکن جب شجرا خدیبیہ کے جگہ میں اللہ کے رسول پہنچے تو ان کو پتا چلا کہ کافر لوگ اعتراض کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول وہیں کھڑے ہو کر حضرت عثمان کو بھیجا کہ آپ جا کے بتا دو حضرت عثمان کے دیر ہو گئے تو اللہ کے رسول کے دل میں آیا کہ کہیں ان کو قتل کیا گیا تو اللہ کے رسول وہاں بیعت لی ہے اور اللہ کے رسول یہی تعریف اللہ نے کی ہے کیا ہے قدر اللہ عن المؤمنین عید ابائی اون کے تحت شجورا شجرہ درخت کے نیچے جو آپ کے بیعت کرتے ہیں ان پر اللہ راضی ہے فالی ماما فی علومی ان کے دل کے بارے میں اللہ جانتے ہیں یعنی کتنا اخلاص اور ایمان اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا خلنار یعنی جو شدرا کے نیچے جو بیعت کی چودہ سو لوگوں میں سے کوئی جہنم میں نہیں جاگے مسلم کی روایت اور حضرت جابر کی حدیث اللہ کے رسول فرماتے خیر اہل الارض لوگ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ تم لوگ اس زمین کے سب سے افضل لوگ تم لوگ ہو تو یہ لوگ بہت ہی اچھے لوگ ہیں تو اسی لیے بدری کے بعد کہتے ہیں وہ بیعت الرجوان میں جو شریک ہوئے وہ لوگ افضل ہیں اور نمبر چھ وہ لوگ ہیں جو فتح سے پہلے اسلام لائے سن آٹھ ہجری سے پہلے جو بھی اسلام لائے وہ جو فتح کے بعد اسلام لائے فتح سے پہلے وہ زیادہ افضل ہے قرآن کی آیت من, انفق من قبل الفتح وقات اللہ کافقاد وقاتل اعظم من من بعد فتح مکہ سے پہلے جو لوگ انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں اور جہاد کی ہے وہ لوگ اور جو بعد میں اسلام نہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں پہلے والے زیادہ افضل ہیں تو اسی لیے خلاصہ یہ ہوا کہ سب سے افضل اس امت کے ابو بکر عمر عثمان علی نمبر دو پہ باقی جو اشرا ہے جو چھ ذکر کیا گیا ان کے بعد عام مہاجر لوگ عام مہاجر عام انصار سے افضل ہیں اور مہاجرین انصار میں بہت سے لوگ یعنی بدر میں شا... یعنی بہت سے اللہ کے رسول کے ساتھ تھے تو مہاجرین میں سب سے افضل کون ہے آپس میں وہ لوگ جو بدر میں شامل ہوئے اور جو لوگ اگر سب بدر میں شامل ہوئے تو سب سے افضل وہ جو بیعت الرقوا میں بھی شامل ہوا اگر بیبوا میں کوئی شامل ہوا سب میں ملے ہیں تو سب سے افضل وہ جو فتح یعنی جو فتح میں اسلام فتح کہ اس سے پہلے اسلام نہ تو دیکھا جائے یعنی صحابی کرام میں یہ عام فضیلے لیکن کچھ الگ الگ تفصیلات جس کی وجہ سے کوئی دوسرے سے افضل ہو سکتا ہے اور عمومی طور پر ہم لوگ کسی کے بارے میں اتنا فیصلہ کنفرم نہیں کر سکتے یعنی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت خدیجہ جیسا کہ کہتے ہیں لوگ حضرت خدیجہ نہیں ہے کہتے ہیں جیسا کہ حضرت ام سلمہ حضرت ام حبیبہ سے افضل ہے کہاں سے دلیل آیا اللہ کہ اگر کہیں گے پہلے اسلام نہ آئے بعد میں دونوں مہاجر تھے اور دونوں ہجرت کیے لیکن وہ لوگ بدر میں شامل نہیں ہوئے کیونکہ عورتیں تھے اور بے عورت میں نہیں تھی میرا تردوان ام سلما تھی تو اس لیے سلما یہاں زیادہ افضل ہوں گے تو اس طرح معیار یہ رکھا گئے لیکن یہ مشترک ہے کہ سارے صاحب کرام اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں لیکن یہ جو تفصیل ذکر کیا گیا ہے تو یہ تفاوت کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ کیا اج... کسی صحابی کو جنتی کہہ سکتے ہیں اس میں اتفاق علماء میں کہ جنوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے جنتی گواہی دی جنت داخل ہونے کی گواہی دی اور وہ جنتی اللہ کے رسول نے بتایا تو وہ جنتی جیسا کہ اشرم و بشرین ابو بکر عمر عثمان علی فلاح زبیر بن القاص سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف، ابو العید الجراح یہ اتفاق کی دسوں جنت میں حسن حسین اللہ کے رسول نے کہا یہ جنت کیا ہے یہ جوانوں کے سردار ہیں اوقاش بن المحسن اللہ کے رسول بتایا کہ وہ بھی جنتی ہیں بلال اللہ کے رسول بتایا کہ جنتی ہیں خدیجہ اللہ کے رسول سابرماتے کی جنتی ہیں حضرت ثابت بن قیس بن شماس وہ بھی جنتی ہیں تو کچھ صحابہ کم کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتا چکے کہ یہ جنت میں لیکن اکثر صحابہ کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ یہ لوگ جنتی ہیں تو کے بارے میں کہہ سکتے جنتی ہے اس بھی علماء میں اختلاف ہوا لیکن زیادہ تر قریب یہ ہے کہ ہم لوگ مکمل سو پرسینٹ کمفرم نہیں کر سکتے لیکن امید کریں گے کہیں گے انشاءاللہ وہ لوگ جنتی ہیں کیونکہ اللہ صلی تعلق قرآن کے عام وعدہ ہے لیکن اگر کسی کے خاص نام نہ گئے سر ہم لوگ کی عام کہیں گے کہ صحابی لوگ جنتی ہیں صحابی لوگ جنت میں جائیں گے اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے اعلی میں رہیں گے یہ تو کہیں گے لیکن جب کسی کا فرد عام آئے گا کوئی کہے گا سب جنتی ہیں ان شاء اللہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے حضرت ابو ہوا کے بارے میں حضرت ابو ہرینا کہا حدیث اس نے کہ وہ جنتی ہیں لیکن عام مسلمان میں عام صحابے میں داخل ہے تو کہیں گے انشاءاللہ ہے لیکن جس طرح ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علیئر باقی جن لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہے ان کی طرح یہ کنفرم نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی گواہی انشاءاللہ دے سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کہیں گے انشاءاللہ جنت کی مستحق ہے کیونکہ قرآن کے کی آئے ہے لیکن وہ جزم اور ہضم اس کے طرح نہیں جیسا کہ باقی جن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے آخری مسئلہ یہ ہوا یہ باتیں کرنے کے بعد کہ صاحب کے کے حقوق کیا ہے آپ صحابہ کرام کا حق ادا، اگر ادا کرنا چاہتے ہو محبت کرنا چاہتے ہو تو کس طرح کرنا چاہیے حق کس طرح ثابت کرے یہ میں چند ذکر کروں گا اہم تقریباً چھ ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کے بارے میں ہمیشہ اچھا عقیدہ رکھیں اور جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے وہی وہ رکھو قرآن اور سنت میں اس کا ثابت ہے کہ وہ لوگ پر اللہ راضی ہیں وہ لوگ بھی اللہ پر راضی ہیں قرآن نے گواہی دی کہ ان وہ لوگ جنتی ہیں تو ہم لوگ بھی گواہی دیں گے عمومی طور پر کہ وہ لوگ جنتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگ کو کہا کہ ان لوگ سب سے بہتر ہے اس امت کے افضل ہے اللہ کے رسول کے بعد تو ہم لوگ بھی یہی عقیدہ رکھیں گے صحابہ کرام کے بارے میں جو اللہ سبحانہ تعالی دنیا میں اور آخرت میں جو ان لوگ کے برا خوش ہے اور راضی ہیں یہ بھی ان کے جو بھی ان لوگ کے بارے میں ثابت ہے وہ اچھا عقیدہ ان کے بارے میں رکھنا چاہیے یہ ضروری ہے ورنہ اگر کسی کے عقیدے اس چیزوں پر نہیں ہے تو گستاخ ہے اور صحیح یہ ہے کہ صحابے کو نہیں مانتا ہے تو پہلے یہ حق ہے دوسرا حق یہ ہے کہ ان لوگوں سے محبت کرنا چاہیے محبت دل میں ہونی چاہیے جب بھی ان لوگ کا نام آئے تو انسان کے دل میں شوق پڑے صحاب کرام کے لفظ اور صحاب کرام کے نام یا ان کی سیرت جب پڑھی جائے تو وہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے جس طرح انسان کو آنکھ سپڑتا ہے تو محبت ہونی ضروری ہے کیونکہ انسان ہمیشہ مومن محبت ہونا ضروری ہے مسلمان مسلم مومنوں سے محبت کرتا ہے اللہ فرماتے ہوں اللہ تین لوگ ایسے ہیں یا تین لوگ کے اندر اگر اعتراف ان تین ایسی چیزیں اگر کسی کے اندر ہے تو اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس ہے اور دوسرا کیا بتا گئے کہ کسی بندے سے محبت نہ کرے اللہ کی اللہ کے لیے تو اگر آپ جانتے کہ صحابہ کرام نیک صالح متقی پرہیز گاہ ان کے اندر سب سے اچھی اچھی صفات ہیں تو محبت طبعی ہو جاتی ہے تو انسان محبت کرے اور قرآن کی آیت ہے جو ہبو نمنہ اللہ تعریف کرتے کہ انصار لوگ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں تو اگر صحابی صحابی سے محبت کرتے تو باعث فخر اور عزت تکرین ہے تو اگر ہم لوگ محبت کریں گے تو اور بڑی چیز ہے اس لیے محبت کریں اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے اگرچہ یہ حدیث کے بارے میں اختلاف ہے صحیح کے ضعیف سے حبانی ضعیف خرابی ہے وہ اس سے کو تو صحیح کرتے ہیں اللہ کے رسول سے جو روایت کرتے ہیں اللہ اللہ پھر صحابی کہ میرے صحابے کے بارے میں اللہ اللہ سے جڑو یا اللہ کو یاد کرو تو میں ہوں جو ان لوگ سے محبت کرتا ہے تو میرے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا اور جو ان سے بز کرتا ہے مجھ سے یعنی میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض کرے گا یعنی ہم سے نفرت کرتا ہے اس لیے ان سے کر رہا ہے تقید بمبا آدی ان لوگ کو نش... میرے بات ان کو نشانہ نہ بنائیے اگرچہ حدیث محترم کچھ علما کی لیکن معنی بالکل صحیح ہے تو دو حق ہوگئے تیسرا حق یہ ہے کہ ہمیشہ انسان ان لوگ پر رحمت بھیجے ان کو لئے مغفرت طلب کرے کوئی کہے گا صاحب کرام سے ان کے لیے کیا مقصرت میں طلب کروں کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں کے بارے فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدهم کہ جو لوگ ان صحابہ مہاجر وانصار کے بعد آتے ہیں یہ کہا ہے یہ قولون کیا کہتے ہیں دعا کرتے ہیں ربنا غفر لنا اے اللہ ہمارے لئے مغفرت کر ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان اور ان لوگ کے لئے بھی جو ہم لوگ سے پہلے ایمان لا چکے ہیں ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا بدلو ہم لوگ کے دل میں ان لوگوں کے حق میں ہم لوگوں کے دلوں میں رنجش بھی نہ رکھی ان کوئی حقد حسد نہ رکھی ربنا رب نا اوفر رحیم اس لیے انسان کسی صحابے کے بارے میں دل میں کچھ بھی نہیں رکھنا چاہیے ایک بھی ذرہ برابر کینا بھی نہیں رکھنا چاہیے ایک کچھ روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے عبداللہ ابن عمر صحابی تھے کہتے کچھ کہ علماء کے سب سے آخری مہاجرین میں اسی کے انتقال ہوا اور کچھ علما کہتے ہیں نہیں حضرت عثمان بھی ابھی بکر کے ہوا بہرحال یہ حضرت عبد عمر کو یہ خبر ملی کہ فلاں آدمی حضرت عثمان کو الٹی سیدھے باتیں کہتا ہے تو کہتے ہیں ان کو بلائے اور کہنے لگے اے بیٹا آپ ان کے آپ کے ذکر اس آیت میں ہے وہ آیت پڑھی سورے حشر میں تین آیت لگاتار اللہ نے ذکر کی پہلے آیت مہاجرین کی تعریف کی کہا کہ آپ کیا محاجر... یعنی اس آیت میں مہاجرین کے ساتھ آپ, آپ کے ذکر یہاں ہے؟ نہیں تو انصار کے ذکر آیا کہ آپ ان میں سے کہ نہیں تو کہا تو پھر تیسرے قسم کے لوگ میں سے آپ ہیں جو صحاب کرام کے لیے دعا کرتے آپ ہیں کہ نہیں کہنے لگے ہاں میں امید کرتا ہوں کہنے لگے کہ اگر آپ امید کرتے تو حضرت عثمان کے بارے میں یہ کیوں بات کہتے ہو تو اس لیے اگر آپ تیسرے قسم میں بننا چاہتے ہیں فونوں کی تعریف میں آنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگ مومنوں کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ کے لیے مغفرت اپنے لیے اور دوسروں کو کے لیے مطلب کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کرو اس لیے جو چاہتا تو صحاب کرام کے لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے چوتھا حق یہ ہے کہ انسان جب بھی ان کے نام آئے یا ان کے بارے میں کوئی گالی دے یا مذاق اڑائے تو دفاع کرنا چاہیے یعنی اگر آپ کے دل میں آپ سنتے ہو کہ فلا ہاوے کے بارے میں کوئی گالی دے رہا تو انسان جوش میں نہ آئے کہ اس کو قتل کرے یا اس کے ساتھ ظلم کرے نہیں پھر بھی انسان دفاع کرے اگر ہاتھ سے کر سکتے تو ہاتھ سے کرو ہاتھ سے نہیں تو زبان سے زبان سے, زبان سے نہیں تو دل میں کراہت کرو یہ کرنا چاہیے جیسا کہ روایت میں آتا ہے جب حضرت عائشہ کو تہمت لگائی گئی کہ اس نے استف اللہ کے کام کی منافق نے کی یہ کہا کہ حضرت عائشہ نے کی تو ام ام ایوب الانصاری ابو ایوب الانصاری صحابی تھے اور اللہ رسول کے رسول ہجرت کے وقت انہی کے گھر میں رہے کچھ دن تو ام ام ایوب کہنے لگے کہ آپ نہیں سنتے ہو کہ حضرت عائشہ کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں یعنی وہ تصور نہیں کرتے کہ حضرت عائشہ غلط کام کرے گی تو ابو ایوب نے کہنے لگے کہ حضرت آپ آپ اگر آپ کے بارے میں کوئی کہے تو آپ کو پسند نہ آئے گی کہ نہیں کہنے لگے نہیں تو کہنے لگے ابو ایوب کہ اللہ کی قسم حضرت عائشہ آپ سے بھی بہتر ہے تو یہ صحابہ کرام آپس میں اس طرح ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے دفاع کرتے تھے تو ہم لوگ کو بھی دفاع کرنا چاہیے جب بھی کوئی کسی صحاب کے بارے میں کوئی کہے کم سے کم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اس منجلے سے چلے جاؤ لیکن ہم لوگ شیعوں سے دوستی کرتے ہیں ہماری ماں کو گالی دیتے ہمارے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں پھر بھی کہتے میرا اس سے کیا دخل ہے نہیں آپ کے والدہ کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو آپ اس بندے کو کبھی آپ دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہو تو حضرت عائشہ کو جو گالی دیتا ہے یا وہ بکر یا حضرت عمر کو گالی دینے والے شخص اس کے ساتھ کیسا بیٹھ سکتے ہو انسان ایسے صحاب کرام سے زیادہ محبت کرنی چاہیے نمبر 6 یہ ہے کہ نمبر پانچ یہ ہے کہ انسان ان کی اقتداء کرے ہمیشہ ان کے جو بھی آپ اگر ثابت ہوا کہ فلاں صحابی یہ کام کرتے تھے یہ عمل کرتے تھے اور سنت کے خلاف یعنی سنت کی موافق ہو یا حدیث کے خلاف نہ ہو تو اس پر اقتدا کرنا چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے اس کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے اور اس کی سیرت پڑھنا چاہیے اکثر لوگ اکثر مسلمان صاحب کلام کے صحاب کرام کی سیرت سے واقف نہیں صحاب کرام کیا اللہ کے کی رسول کی سیرت سے واقف نہیں ہے تو لیے انسان جہاں ممکن ہے صحاب کرام کی سیرت پڑھا کرو اور ان کی اقتدا کرو آخری حق یہ ہے صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے یا ان کے بارے میں جو کچھ سفاط ذکر کی گئی یا غلطیاں ہوئی اس کو نہ ذکر کیا جائے اب دیکھو کہ صحاب کرام کے بارے میں ہم لوگ کے یہ عقیدہ کی انسان تھے وہ نبی تو نہیں تھے معصوم نہیں تھے غلطیاں ان سے ہوتی تھی غلط کام بھی ہو سکتا تھا کبھی کبھی گناہ ان کی مرتکب بھی ہو سکتے تھے لیکن ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے وجہ سے کہ وہ لوگ اتنا برے ہیں ابھی مثال دی حضرت عاطب ابنا ابی بالتا کے ایک صحابی حضرت عائشہ کے تہمت لگانے والے تین صحابی بھی ان یعنی کو بھی کوڑے ان کو بھی سزا دیئے گئے لیکن توبہ کی اسی طرح حضرت الصحاب کے نام سے غلطی سے قتل بھی ہوئی کسی نے زنا بھی کی غلطی ہو سکتی ہے لیکن جائز نہیں کہ ہم لوگ یہ غلطیاں غلطیاں بیان کرنے کے لیے ہم لوگ ذکر کریں اگر انسان شرعی مسئلہ ذکر کرنا چاہتا ہے یا دینی مسئلہ تو ذکر کرے لیکن انسان صرف ایب ذکر کرنے کے لیے غلطی خود کرتا ہے تو کوئی کہتا ہے کیوں کرتے کہ وہ بھی کرتے تھے کہیں گے نہیں یہ گستاخ گستاخی انسان اس طرح نہیں انسان یہ کہے کہ ہاں ان لوگ سے کچھ غلطیاں ہوئی اللہ غفور رحیم اللہ معاف کر دیے کیونکہ قرآن کیا آیات ہے اللہ جہاں بھی صاحب کرام کے ذکر کی ہے وہاں تعریف کی اور اللہ اس کے لیے ربی اللہ عنہ اللہ ان پر راضی ہیں ان کی غلطیت جو ہوئی اللہ نے معاف کر دی اور ان لوگ اتنا زیادہ اچھائی ہے اچھائیاں ہیں کہ برائیاں اس کے اندر کچھ نہیں ہیں تو اسی لیے ہم لوگ کے ہم لوگ پر فرض ہے کہ وہ برائیاں ذکر نہ کرے حضرت حضرت علی حضرت معاویہ حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عائشہ آپس میں کچھ دلوں میں کچھ باتیں تھیں حضرت علی حضرت ابو بکر کے درمیان کچھ باتیں تھیں تو اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے کیا عادت ہے کیا فائدہ ہے اس میں انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے اسی لیے یہ ذکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اگر مسئلہ ذکر کرنا ہے شرعی مسئلہ تو ذکر کریں گے مینار کے مسئلہ آئے گا اللہ کے رسول کے مینار کے بارے تو اس کی قصہ ذکر کر سکتے ہیں حضرت فاطمہ اور حضرت علی جو ابو بکر کے ساتھ تھے اگر خیانت کے مسئلہ یا زینا کے مسئلہ آئے گا تو حضرت معاذ کو ذکر کر سکتے ہیں حضرت ہلال البرومیا جو اپنی بیوی کے ساتھ لعان آن کی زہار کا مسئلہ آئے تو وہ بھی گنا ہے تو وہ ذکر کریں گے چوری کا مسئلہ آئے گا تو وہ اس عورت کے ذکر کریں گے جو تھی چوری کی اللہ کے رسول کے ہاتھ کاٹ دی لیکن اس سے زیادہ ان کو تنقید کرنا گالی دینا مذمت کرنا اس کی وجہ سے یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ کہیں گے جب وہ ثابت ہوا کہ صحابی ہے تو کہیں گے وہ ثابت ہوا کہ اس کے لیے بھی معاف ہے وہ غلطی اگر اس کے لیے ثابت ہے تو دوسری چیز یہ ثابت کرو کہ اللہ کے نزدیک اوم یعنی مغفور تھے اس کے لیے گنا اللہ نے معاف کر دی ہے اسی لیے برائے کو صرف برائے ذکر کرنے کے لیے نہ کریں صرف بیان کرنے کے لیے حکم شرعی کے لیے صرف اختلاف قصہ سننے کے لیے نہیں جیسا کہ آپ دیکھو گے بہت سے کیسٹیں ہیں سیڈیاں ہیں صرف اس میں واقعات کیا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت حسین کو کس طرح قتل کیا گیا حضرت حسین کے بارے میں صحابہ کرام کیا کہتے تھے حضرت علی اور کے درمیان کیا اختلاف ہوا بھائی اسے ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہے کوئی کہتا ہے نہیں یار میں میرے دل میں تو محبت ہے سر سے میں صرف حق جاننے چاہتا ہوں نہیں دل میں یہ بات ضرور آئے گی اور آپ ان کے بارے میں جو اختلافات جاننے سے کیا پتا کرو گے ہر ایک انسان غلطی اس سے ہوتی ہے اور ہر ایک انسان کو توبہ کرنا چاہیے اور صحابہ کرام سے غلطی ہوئی کچھ غلطیاں ہو گئی اور توبہ استقبار کیے اسی لیے اللہ سلح تعالیٰ ان کے لیے معاف کیے حضرت میں موقع ذکر کرتا ہوں ختم کرتا ہوں حضرت علی سے کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب صفین کی لڑائی ہوئی اور اختتام ہوا اور اس میں بہت سے صحابے کرام قتل کیے گئے تابعین بھی قتل کیے گئے تو ان سے جب کہا گئے کہ ان لوگ کس طرح آپ اور ان کے درمیان کیا ہو کیا تصور کرتے ہو کہتے ہیں میں یہ امید رکھتا ہوں کہ دنیا میں اگر اختلاف ہوا ہے لیکن قیامت کے دن وہ آیت ہم لوگ کے حق میں ہے کیا ہے متقابلین کی قیامت کی دن جنت میں اللہ ہم لوگوں کو جنت بھائی بھائی بنائے اور ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر آرام کریں گے یعنی دنیا میں صرف اختلاف اس لیے ہوا کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے لیکن دین کی وجہ سے اور کافر ہونے کی وجہ سے یا اپنے ذاتی مسوادات کے لینے کی ہے غلطیاں دنیا میں ہو جاتی ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر توبہ انسان کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اور یہ عقیدہ رکھو جب بھی صحابہ کرام میں جو بھی اختلاف حضرت محاوریہ حضرت فلحہ حضرت زبیر حضرت علی یا او صحابہ کرام یہ عقیدہ رکھے کہ وہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں کیے وہ دین کو یہی سمجھتے تھے اور جو حق پہ تھا ان کو دو ثواب ملا اور دو اشتہاد کیے لیکن حق رکھنے پوچھے تو اس کو ایک ہی ثواب ملے گا یہ صحاب کرام کے بارے میں عقیدہ ہے اور یہ اہم حقوق ذکر کیا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگ کو ان کی سیرت اور ان لوگ کے طرز عمل پر ان لوگوں کے اقتدا پہ ہم لوگ بھی عمل کریں اور ان کی سیرت پر عمل کریں اور ان لوگ کے ساتھ ہم لوگ کو حشر کریں کیونکہ وہی لوگ جنتی ہیں اگر ہم لوگ ان کے ساتھ جنت پہ رہیں گے تو انشاءاللہ انسان کبھی پریشان نہیں ہوگا صاحب کرام بالکل اونچائے پہ ہوں گے اعلی میں آج کل ہم لوگ کتنا بھی نیکی کریں گے آپ زندگی بھر کرو ایک صحابی کے برابر بھی ایک دن کے عبادت کی حصہ بھی آپ نہیں کر پاؤ گے تو اس لیے انسان کبھی صحابے کو گالی اور الٹی سیدھے ان کے حق میں نہ کہے اگر آپ اللہ کے رسول سے عزت کرتے اللہ کا رسول کے رسول کی عزت کرتے ہو تو ان کے صحاب کرام اور ان کی بیویوں کی بھی عزت دو اور اگر آپ ان لوگوں کو گالی دو گے تو یہ جان لو کہ اگر اللہ کے رسول زندہ ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں تکلیف ہوتی اور اللہ کے رسول ضرور آپ سے خوش نہیں ہوں گے اللہ سے دعا کے اللہ سبحانہ تعہٰ ہمیشہ ہم لوگ حق میں رکھے اور ان کے صحابِ کرام اور تابعین صدیقی شہدا کے ساتھ ہم لوگ کو حشر کرے وہ صلی اللہ علیہ محمد اعلیٰ آ و صحاب اجمائی